اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرمو چکے اور ان رسولوں کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا اور اللہ نے مسا سے حقتا کلام فرمایا